السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری کراچی ان الحمدللہ،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 ما صليت على کما على محمد, وعلى آل محمد. كما باركت على رب شرح لي صدري ويسر لي أمري فحد الأقضة من لثاني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أذيع الله وآذيع الرسول بلا تم سلو عمال وکال سبحان کم تم تحبون اللہ فتح بنی یحب کم اللہ بے فرقم دنوبہ کم بلّہ غفور الرحیم رجب کے مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں ساتھیوں کا مشورہ تھا کہ اس جمعے شابان کے تعلق سے مسائل سامنے آ جائیں شابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اس حدیث میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک افعال کا ذکر کیا ہے کچھ آپ کی پاکیزہ عادات اور اعمال کا ذکر کیا ہے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حت نقود لا اللہ حتہ نقول لا سوم کہ رسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزے رکھنا شروع کر دیتے نفلی روزے اور اتنے کثرت سے رکھتے متواتر رکھتے کہ ہم یہ سوچتے رسول اللہ علیہ وسلم کبھی ناغہ نہیں کریں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ شروع کر دیتے اور اتنے ناغے کرتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید رسول اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے ویسے بھی نبی علیہ سلاد السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی صبح فجر کے بعد جب گھر تشریف لاتے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر اما حاد وہ میں نے نبیر اسلام کی خدمت میں کچھ کھانا پیش کرتی تو آپ تناول فرما لیتے اور اگر گھر میں کچھ نہ ہوتا بلکہ بعض اوقات علیہ اسلام اپنے تمام گھروں میں پوچھتے اور نو کے نو گھروں سے جواب ملتا کہ آج کھانے کو کچھ بھی نہیں نبی نبی السلام فرمایا کرتے فہانہ سا تو ٹھیک ہے ہم روزہ رکھ لیتے عموم فرماتی ہیں کہ مستق والا رسود اللہ وسلم شاہر اللہ رمضان نبی الحسد السلام نے مکمل مہینہ کبھی روزے نہیں رکھے کسی پورے مہینے کے سوائے رمضان کے مہینے کے اور آگے فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ احسن یسوم اکثر امین حفیظ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شابان کا مہینہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ نبی اسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ کان یسوم شاہبان اکھلا ہوں کہ نبی اسلام پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کان یاسل شاہدان بے رمان نبی سعد السلام شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے روزے رکھ کر ایک اور حدیث ام سلم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ماتی کہ ماں کان یسوم شاہر مدطابئی نے یا مار تو یسوم شہرین اللہ شعبان و شاہرئن متطاب عی نے اللہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو مہینوں کے پیدر پہ اور اکٹھے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان و رمضان کی من تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے اور کبھی پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے یا آپ کا معمول تھا شعبان کے مہینے کو یہ اختصاص اور تم حاصل ہے کہ اس مہینے کثرت سے روزے رکھے جائیں ہاں نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ لا قدم و رمضان کہ سو میں یومن او یومین جب رمضان میں ایک یا دو دن باقی رہ جائیں تو پھر شعبان کے رودے نہ رکھو شعبان کی آخری دو تین تاریخوں میں رودے نہ رکھا کرو کچھ لوگ روزے اس لیے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کی عادت پڑ جائے رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان ہو جائیں لیکن اس سے نبی رسدان نے روکا ہے تاکہ جو رمضان کے روزوں کا مقام اور حیبت ہے وہ برقرار رہے یہ مشروعیت احادیث سے ثابت ہے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنا چاہیے جو آج متروک ہوتا جا رہا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق لداف فرمائے اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے بڑی رات کہتے ہیں اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں مشہور ہیں نمبر ایک یہ رات فیصلوں کی رات ہے نمبر دو اس پوری رات میں قیام کرنا چاہیے نمبر تین اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نمبر چار اگلے دن کا روزہ نمبر پانچ شب برات کے تعلق سے میٹھی چیزیں پکانا جیسے حلوہ وغیرہ یہ کچھ باتیں اس رات کے تعلق سے مشہور ہیں ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے اس رات کا نام شب برات کسی حدیث سے ثابت نہیں دحرت البرا یہ رات کسی حدیث سے ثابت نہیں جیسے رمضان کی رات لہرۃ القدر کتاب و سنت سے ثابت ہے یہ نام موجود ہے لیکن پندرہویں شعبان کی رات کا شب قدر یا لیلت القدر کتاب و سنت میں موجود نہیں برات کا معنی بری ہونا کہا یہ جاتا ہے کہ اس اس رات کو لوگ گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں اور یہ گناہوں سے پاکیز کی اور برات کی رات ہے لیکن چونکہ یہ نام ثابت ہی نہیں اس لیے نام رکھنا یا لینا درست نہیں بڑی رات کہا جاتا ہے یہ اصطلاح بھی شریعت میں کہیں نہیں ملتی اس رات کو بڑی رات قرار دیا گیا ہو اس کا ذکر بھی کتاب و سنت میں موجود نہیں اس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ فیصلوں کی رات ہے یہ بات قرآن سے لی جاتی ہے چور دخان کی آیات سے اننا انزل نہ فی دہلتن مبارک اننا کنہ منظرین فی ہو فراق و کل امر حکیم اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلوں کی رات لیکن یہ کون سی رات ہے شب قدر ہے یہ شب برات ہے کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے یہ رمضان کی رات ہے نہ کہ شعبان کی اور آپ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ جائیں گے کیونکہ سورہ دخان کی آیات میں اس رات کی دو صفات کا ذکر ہے نمبر ایک اس رات قرآن اترا ان نہ انزل راہو فی لط ام ہم نے اس قرآن کو اتارا بابرکت رات میں اسی رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے یہ جو بھی رات ہے اس رات کی دو خوبیاں ہیں دو صفات ہیں ایک نزول قرآن اور دوسرا ہر اہم کام کا فیصلہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ نزول قرآن کی رات کون سی اللہ با کا فرمان ہے شاہ رمضان انزل فیح القرآن قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے شعبان میں نہیں رمضان میں کب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان الرحیم انض الحفیل القدر شب قدر میں ہوا ہے جس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ وہی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا اور یہ رات متفقہ طور پر رمضان کی رات ہے نہ کہ شان کی یہ شب قدر کا ذکر ہے یہاں پر شب برات کا ذکر نہیں ہے اور یہ بات مسلم اور معروف ہے کہ شب قدر میں ہر اہم فیصلہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ فیصلے تو ہو چکے ہیں اور تقدیر لکھی جا چکی ہے یہ کون سے فیصلے ہیں جو, جو شب قدر میں ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ واقعات فیصلے ہو چکے ہیں اور تقدیر لکھی جا چکی ان نوربا کا قد فارو کا مزنا بات ذرا بندوں کے فیصلے لکھ کر فارغ ہو چکے جفل قلم بھی ماں ہوا کا جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی دن اللہ قطب مقادیر الخلائق قبل یخلک السلام آباد کے اردب خمسین الفسن اللہ رب العزت نے تمام خلائق کے فیصلے لکھ دیے آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے تو اس رات کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس رات فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب ربرعزت فرشتوں کو اس رات سال بھر کے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے کہ آج سے جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ ہے فلاں فیصلہ ہے فلاں کا پیدا ہونا ہے فلاں کا مرنا ہے فلاں کا کاروبار میں فائدہ حاصل ہونا ہے کرنا ہے اور فلاں کا نقصان اٹھانا ہے فلاں کی اتنی روزی ہے فلاں کی اتنی روزی یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں اس رات فرشتوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ سال بھر کے فیصلے آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ ان فیصلوں کی فرشتے تنفیذ کرتے رہیں اور ان فیصلوں کو نافذ کرتے رہیں یہ رات کون سی ہے یہ رات وہی ہے جس میں قرآن اترا اور نزول قرآن کی رات رمضان میں ہے نہ کہ صاحبان میں اور وہ بھی دیرت القدر جس کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے لہذا جو رات نزول قرآن کی ہے وہی وہ رات فیصلوں کی ہے اور وہ شب قدر ہے شب برات نہیں ہے جہاں تک اس رات قبرستان جانے کا تعلق ہے یہ بھی نبی اسلام کے عمل سے صحابہ کے عمل سے اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت نہیں جس اہتمام سے لوگ جاتے ہیں تو اس کا کہیں تو ذکر ہوتا کہ لوگ جایا کرتے تھے بلکہ اس رات چراغاں کرنا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ عبادات میں چراغاں اور عبادات میں تندیلے روشن کرنا چراغ جلانا یا چراغاں کی کوئی بھی شکل اختیار کرنا کسی طور ثابت نہیں چراغاں کا عبادت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں بلکہ شریعت تو بہت ہی باغیرت ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آگ آتش پرستی یہ مجوسیوں کا شیوا ہے آگ ان کی معبود ہے اور وہ الاؤ روشن رکھتے ہیں اپنی عبادات کے لیے تو عبادات کے لیے کندیلے روشن کرنا چراغاں کرنا چراغ جلانا دیے جلانا یہ مجوسیوں کے ساتھ تشبہ ہے ایسے کسی خوشی کے موقع پر شادی بیاہ کے موقع پر آپ چراغاں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے اور باقی کسی بھی عبادت کے تعلق سے چراغاں کرنا یا چراغ جلانا یا دیے جلانا یہ اس لیے ناجائز ہے کہ نمبر ایک ثابت نہیں اور نمبر دو یہ عمل کفار کا ہے مجوسیوں کا ہے وہ لوگ آتش برست ہیں ہم بھی اپنے عبادات کو کسی چراغاں کے ساتھ مزین کرنے کی کوشش کریں تو یہ مجوس کے ساتھ تشبہ ہے اور شریعت عبادات میں بھی اہل کفر کی مشابہت پسند نہیں کرتی یہ شریعت کی غیرت جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو کیوں نہ پڑھو نماز ہے جب مرضی پڑھ لیں فرمایا کہ طلوع و غروب کے وقت شیطان عبادت کرتا ہے شیطان سے مراد وہ لوگ جو سورج پرستی کرتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کی نماز کا وقت ہے اگر ہم بھی پڑھیں گے وہ اللہ کے لیے پڑھیں گے مگر یہ تشبو ہے اہل کفر کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ شریعت اس تشبوں کو پسند نہیں کرتے اسی لیے بیگمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من تشبہ قوم ہو جو شخص کسی بھی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے المرگو من احب انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا اگر اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو اپنے پیغمبر کی رفاقت عطا فرما دے گا اور اگر اس کی محبت کسی بھی شخص کے ساتھ ہے کسی بھی انسان کے ساتھ ہے جو مرضی اس کا من ہے جو تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ فرما دے گا یہ معاملہ بہت ہی احتیاط کا متقاضی ہے عبادات کے تعلق سے ضرورت سے زیادہ چرانا الاؤ روشن کرنا یا چرار چلانے اور دیے چلانے کا اہتمام کرنا کسی طور ثابت نہیں کچھ لوگ قبروں پر دیے جلاتے ہیں یہ پرلے درجے کا شرک ہے قبروں پر پھول نشاور کرتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں بڑا یہ گمبیر قسم کا شرک ہے بلکہ یہ ایک شرک نہیں ہے اس کے دامن میں بہت سے شک چھپے ہوئے آپ دیا کیوں جلا رہے ہیں تاکہ صاحب قبر خوش ہو جائے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دیا جلانے کا عمل وہ شخص جانتا ہے یہ اس کے علم غیب کا عقید ہے اس کے زندہ ہونے کا عقید ہے حالانکہ وہ فوج شدہ ہے اچھا آپ اس کو خوش کرنا کیوں چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری حاجتیں پوری کرتے اکثر لوگ یہ نظریں مانتے ہیں قبر والوں سے کہ ہماری اگر فلا حاجت پوری ہو گئی تو آپ کی قبر فرم دیا جلائیں گے اس کا معنی اس شخص کا عقیدہ ہے کہ قبر والے حاجتیں پوری کر سکتے ہیں یہ دیا جلانے کا عمل ایک شرک نہیں بلکہ اپنے دامن میں بہت سے شرک لیے ہوئے بڑا بھیانک یہ عمل ہے اور بھیانک قسم کا شرک ہے تو عبادات کے تعلق سے اضافی چراغاں یہ چراغ جلانا دیے جلانا یہ نہ یہ اللہ نہ تو ثابت ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ تشبہ ہے مجوسیوں کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اس رات کی خصوصیت اور عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں معروف ہیں اس رات کا قیام کرنا چاہیے یہ بخشش کی رات ہے اور مرادیں پوری ہونے کی رات ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں شرع نصوص کی روشنی میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو امر مومن سے مر ہے کہ ان اللہ نلواً نسف بن شاہبان شعبان کو فر من عدد شاعر غنم میں کلبن اللہ رب العزت پندرہویں شاہبان کو آسمان پہ اترتا ہے نزول فرماتا ہے اور ایک قبیلہ عرب کا بنو کلب اس قبیلے کی شہرت یہ تھی کہ ان کے پاس بکریاں بہت تھیں ہر شخص کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے فرمایا کہ اللہ تعالی نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا یہ حدیث جامعہ ترمزی میں ہے امام ترمزی رحم اللہ کے اس پر تبصرہ سن لیجیے جو خود اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے شیخ اپنے استاد امام بخاری سے ذکر کی کہ یہ حدیث کیسی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس میں دو علتیں نمبر ایک اس حدیث کا راوی حجاج ابن ارتاط اسے روایت کرتا ہے یا کثیر سے اور ان دونوں کا سما ثابت نہیں حجاج کا یحیع سے سما ثابت نہیں ہے یہاں صنعت ٹوٹ گئی ممبر دو یا اس حدیث کو روایت کرتا ہے اپنے شیخ عروا بن زبیر سے اور کا کاوا سے سماع ثابت نہیں پھر صنعت ٹوٹ گئی اور جب حدیث کی صنعت اکٹھی دو طبقوں میں ٹوٹ جاتی ہے منقطع ہو جاتی ہے تو اس کو اصطلاح مرزل کہا جاتا ہے پیدل پہ دو طبقات میں انقدار ہو تو وہ مرزل کہلاتی ہے جو شدید قسم کا ضعف ہے یہ حدیث تو ثابت ہی نہیں اور اس سے کوئی بات حل ہی نہیں ہو رہی ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے جناب علی رضی رنو کی روایت سے اس میں یہ ہے کہ نبی نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ اذا کانت کانت للت من شعبان فصوب و نہارا بخوب و للا جب پندرہویں شاہبان ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو رودا رکھو مگر یہ حدیث نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے بلکہ اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے یہ حدیث موضوعات میں شمار ہوتی ہے یعنی جس کو گھڑ کر نبی اسلام کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہو اس کی صنعت کا ایک راوی ابو بکر بقر بن عبداللہ ابن ابھی صابورا اس کو محدثین نے کذاب کہا ہے اور ایسے راوی کی روایت سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی بلکہ محدثین اتفاق سے بالاتفاق اس قسم کے راوی کی حدیث کو موضوع جھوٹی اور من گڑت قرار دیتے ہیں تو اس حدیث سے بھی کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی تو پھر اس رات کا قیام جو اگلے دن کا روزہ کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا پھر اس رات کو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے اسے سلاد الفیہ کہا جاتا ہے سلاد الفیہ الفیہ الف سے ہے الف کا معنی ایک ہزار اس نماز کا نام الفیہ اس لیے ہے کہ یہ نماز جیسا کہ مشہور ہے سو رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں دس دفعہ سورہ اخلاص پڑی جائے. تو یہ ایک ہزار کا فکر بنتا ہے تو چونکہ اس میں سورہ اخلاص ہزار بار پڑی جاتی ہے لہذا اس کا نام سراد الفیہ رکھا گیا ہے مگر یہ مستند احادیث سے ثابت نہیں ہے یعنی صحیح احادیث سے یا سرف صالحین کے حمل سے یہ نماز نہیں ملتی علامہ اپنے رج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لذائف المعارک میں ذکر کیا ہے کہ یہ نماز پانچویں صدی ہجری میں شروع ہوئی ابن ابل ہمراہ نامی ایک شخص تھا جو نابلس کا رہنے والا تھا اور نابلس وہ علاقہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی تھی یہ نابلس سے فلسطین آیا اور بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس وقت اس جس رات یہ داخل ہوا وہ پندرہویں شہباد تھی یہ قاری قرآن تھا اچھی تلاوت کرتا تھا تو اس نے کھڑے ہو کر یہ نماز شروع کر دی اور بڑے الہان سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے الہان سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا پھر دوسرا پھر تیسرا جب اس نے اس نماز سے سلام پھیرا تو مسجد میں کافی لوگ جمع ہو چکے تھے جو اس کے ساتھ یہ نماز ادا کر رہے تھے پھر انہوں نے خواہش کی کہ اگلے سال بھی آپ ضرور آئیں اور یہ نماز پڑھائیں اگلے سال وہ پھر آ گیا لوگ اس کے منتظر تھے پھر جماعت شروع ہو گئی اور یوں آہستہ آہستہ یہ جماعت رائج ہو گئی اور لوگوں نے اس کو معمول بنا لیا اور تب سے اب تک چلی آ رہی مساجد کا اجتماع اور مساجد میں اس رات جو ہے وہ اہتمام قصیدے پڑھنے کا اشعار پڑھنے کا اس کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ملتا ہمارے لیے خیر و برکت کس چیز میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے لقد خان المفیر رسود اللہ تم حسن ہے لوگوں تمہارے لیے اس وقت حسن اور نمونہ ہے ایک شخصیت اور وہ کون ہے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے اس وقت حسن ہے تمہارے لیے کتوا ہے لائق اتباع ہے اگر تم میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ ہو یا ایوہ ایلین اتی اللہ باطی الرسول بلا تبدیلو اعمالکم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرو اور اپنے اعمال کو اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو تمہاری صرف وہ نیکیاں قابل قبول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت میں ہیں اور تمہاری وہ نیکی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت میں نہیں ہے ہدایت کے دائرے سے خارج ہے اسے اللہ تعالیٰ قطع قبول نہیں کرے گا وہ محدث ہے وہ نئی چیز ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے یہ ترجمہ نبی اسلام کے خطبے کا ہے جو آپ ہر اہم موقع پر پڑھا کرتے تھے یہ خطبہ آپ پڑھا کرتے تھے اور اس میں ذکر کرتے تھے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے اور یہ خطبہ آپ ہر جمعے کو سنتے بھی رہتے ہیں تو خیر و برکت نبی السلام کی اقتدا میں ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل اے بر کہ ان کن تم تو حگون اللہ فتح اگر تم اللہ کی محبت کے طرف ہو اور اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے فتح میری اتباع کرو بس میری پیروی کرو تمہارا ہر عمل میری پیروی میں ہو تمہاری نماز میری نماز جیسی ہو تمہارا ہر شب و روز میرے ہر شب و روز کی مانند ہو تمہارے روزے تمہارا حج تمہارا قیام اللہ تمہارے فرائض تمہارے نوافل سارے کے سارے میری اطاعت کے دائرے میں ہو اگر یہ کام کرتے رہو گے اور یہ سوچ تمہارے دلوں میں راسخ ہو گئی اس کو تم نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے نگمبر کی تباہ کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا لازمی سمرہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا تم سے اللہ محبت کرے گا اور بجافر رقم جنوب رحم اور اندار برعزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا دیکھیے بےحمد علیہ السلام کے دور میں آپ کے سفر حج میں ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا سفر حج میں شریک تھا کتنا بابرکت سفر ہے اللہ کے دلمبر کی رفاقت ہے اور اللہ کے دلمبر کی صحبت ہے ایک شخص نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ میں اس سفر کو اپنے لیے اور زیادہ یادگار بناتا ہوں اور اس نے کچھ چیزیں خود ہی طے کر لیں کہ جب تک یہ سفر قائم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور جب تک یہ سفر قائم ہے میں سواری پر نہیں بیٹھوں گا پیدل چلوں گا اور جب تک یہ سفر قائم ہے مسلسل دھوپ میں چلوں گا اور کئی پڑاؤ بھی ڈالیں گے تو میں دھوپ میں بیٹھوں گا سائے دار درخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا تاکہ مجھے بہت تکلیف ہو اور یہ تکلیف میرے لیے اجر کا باعث ہو کیونکہ مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے مومن کو اگر بخار ہو جائے تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ دوہرا عذاب نہیں دیتا دنیا کا بخار جہنم کی آگ کا حصہ ہے اگر یہاں بخار ہو جائے شرط یہ کہ یہ شخص مومن ہو موحد ہو شرک نہ ہو بدعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بخار کے بعد جہنم کا عذاب نہیں دے گا تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں میں کیوں میں نہ اپنے اوپر میں اور سختیاں تاریخ کر لوں تاکہ اور زیادہ اجر ملے اور زیادہ ثواب ملے تو اس نے یہ عزم کر لیا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سواری پر بیٹھوں گا بلکہ پیدل چلوں گا اور نہ ہی کسی سائے تار درخت کے نیچے بیٹھوں گا بلکہ دھوپ میں بیٹھوں گا کب تک برداشت کرتا ایک دن دو دن بالآخر تھکاوٹ سے چور ہو کر, ہو کر کر گر گیا صحابہ اس اس کو کو سنبھال رہے ہیں, اس کو اٹھا رہے ہیں ہیں اٹھا اسے پانی پیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ سب منظر دیکھا اور پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے صحابہ نے یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑا نیک اور صالح شخص ہے اس نے گھر سے نکلتے ہوئے عزم کیا تھا کہ پورے سفر حج میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی نہیں پیوں گا اور سواری پر نہیں بیٹھوں گا اور سائے تر درخت سے نیچے نہیں بیٹھوں گا بلکہ دھوپ میں چلوں گا دھوپ میں بیٹھوں گا اب یہ بے ہوش ہو کر گر گیا رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان اللہ ان تعداد ہی نفسا جس کشت تکلیف میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے مروح فلیہ کل یشرب شروع بھلی بل یقم اس کو حکم دو اگر اپنا یہ سفر قبول کروانا چاہتا ہے تو کھانا کھائے پانی پیئے سواری پر سوار ہو اور سائے تلے بیٹھے جو تکلیف اوپر تاری کر لی ہے اس کی اپنی سوچ ہے خود ساختہ ہے اس کا دین سے کوئی ثبوت نہیں تو دوست اور بھائیو وہی چیز ہمارے لیے باعث خیر و برکت جو دین سے ثابت ہو اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی آپ کی زندگی کا ایک ایک دن اور آپ کی زندگی کے ایک ایک رات کا عمل ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانے دیں اور اللہ رب رزت نے اپنے پیغمبر کو ہمارے لیے اسوا قرار دیا ہے تو اس رات یا اس مہینے کے تعلق سے جو امور انجام دیے جاتے ہیں ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس دن کھانوں کا اہتمام اور خاص طور پہ حلوے کا اہتمام شریری کا اہتمام اور اس کو تقسیم کرنا اس میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں وہ ویس کرنے کا جو یمن کا صحابی تھا صحابی نہیں تھا ایمان قبول کر چکا تھا اسے یمن میں اطلاع ملی یہ قصہ بیان ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہے یمن میں اطلاع ملی کہ غزوہ احد میں اللہ کے بیگمبر کا دانت شہید ہو گیا اللہ کے سے بڑی محبت کرتا تھا اس نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنا دانت توڑ لیا پھر یہ سوچا کہ پتہ نہیں آپ کا کون سا دانت شہید ہوا تو اس نے سارے توڑ لیے کہ ان میں سے کوئی تو ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کے شہید ہوئے سارے دانت توڑ لیے یہ پندرہویں تاریخ تھی تو چونکہ دانتوں سے معروم ہو چکا تھا پھر اس کو نرم غذا حلوا یا کھیر یا جو بھی اس کو کھانی پڑی تو یہ ایک منطق ہے اس دن حلوے کے اہتمام میں تو مکمل منطق تب پوری ہوتی ہے کہ پہلے اپنے دانت توڑے جائیں پھر حلوا کھایا جائیں دان توڑنے کی سنت فراموش ہو چکی ہے حلوہ کھانے کی سنت زندہ ہے اور پتہ نہیں کب تک زندہ رہے لیکن یہ روایتی ثابت نہیں قصہ ہی جھوٹا ہے یہ قصہ ثابت نہیں بات اور ہے تو اس قصے کی اساس پر جو بھی عمارت قائم ہوگی وہ بھی غلط ہے اس دن اگر آپ روزے کی بات کرتے ہیں تو پھر پکوان کی بات نہ کی جائے دونوں چیزوں میں تیار ہے ہاں جو کیمبل اسلام کی سنت ہے وہ یہی ہے آپ کثرت سے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے بلکہ پورا شعبان آپ روزے رکھا کرتے تھے اس رات کے تعلق سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں کہ اللہ رب عزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ صحیح احادیث کے مطابق اللہ رب عزت ہر رات آسمان پہ نزول فرماتا ہے ہر رات جب ایک رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ رب عزت آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل میں مستقفر فخفر رہو حل میں مستشف اچھی ہے حل میں سائلسی ہے کوئی شخص اپنے گناہ بخشوانے والا میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی شخص بیمار مجھ سے شفا طلب کرنے والا میں اس کو شفا دے دوں ہے کوئی سائل مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں تو یہ ہر رات ہوتا ہے یہ ہر رات کا نزول احادیث سے ثابت ہے اور عمدہ رحم الزت پورا جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے آسمان دنیا پر نزول فرما کر اس پورے حصے میں یہ آوازیں لگاتا ہے کہ مجھ سے شفا مانگ لو گناہ بخشوا لو اپنی ہاشتیں طلب کر لو یہ ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ہر رات یہ عمل ہوتا ہے اور پھر جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب پندرہویں شعبان آتی ہے یا پھر اللہ علیہ اخلطے یا طلفی دلتمن شاہبان یا پھر جمی خلتے تعالیٰ پندرہویں شعبان کو زمین پر جانتا ہے اور اپنی ساری خلق کو معاف کر دیتا ہے مشرق مشاہد صرف دو شخصوں کو معاف نہیں کرتا ایک شرک کرنے والا دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کینا ہو رنجش ہو اور ناراضگی ہو یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس کی صنعت میں دو راوی ایک عبداللہ بن لحیع جو کہ ضعیف ہے دوسرا ولید بن مسلم جو کہ مدلس تھا اور اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں یہ ان کے ساتھ بیان کر رہے تو ان دو علمتوں کی بنا پر محد سین نے حدیث کے ضعف کا حکم لگایا ہے اور اس کے برعکس نبی السلام کی صحیح حدیث صحابہ کرام نے پیغمبر السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر ہفتے دو روزے رکھا کرتے ہیں ایک پیر کا اور ایک جمعرات کا اس میں کیا حکمت ہے یہ روزے آپ کیوں رکھتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ دو دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالی کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر کو جمعرات کو ہر پیر ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب عزت ان اعمال کو دیکھتا ہے اور جن جن کے اعمال پہنچتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان سب کو قبول بھی کر لو اور ان سب کو معاف بھی کر دو یہ دیکھئے سب قابل قبول ہیں اور یہ بندے قابل معافی ہیں اور قابل بخشش ہیں ان سب کو معاف کر دو ہر دو انسانوں کو معاف نہیں کرنا اس لال مشرق بل بے نہ بے نہ خیش چاہنا ایک شر کرنے والا اور دوسرا وہ شخص جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی کینا ہو کوئی رنجش ہو اور کوئی ناراضگی ہو ان دونوں کو معاف نہیں کرنا اندرو ہو ان دونوں کو محلت دو جو آپس میں ناراض بیٹھے ہیں رنجش لیے بیٹھے ہیں جن کے دل میں عداوت اور کینا ہے ان دونوں کو محلت دو حتہ یستا اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو یہ کی نیکیاں قبول کر لو اور گناہوں کو معاف کر دو اگر سلاح نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ قطعاً قابل معافی نہیں ہیں اور ان کے سارے عمل روک لیے جائیں گے اور کوئی نیکی ان کی قابل قبول نہیں ہوگی تو اس حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث صحیح بھی ہے اور بالکل وہی متن اور وہی مضمون ہے تو بجائے اس کے ہماری توجہ ضعیف اور موضوع روایات کی طرف ہو ہماری توجہ جو ہے وہ نبی اسلام کے صحیح حدیث اور آپ کی ثابت سنتوں پر ہونی چاہیے اسی میں خیر و برکت ہے پیغمبلیہ اسلام کے پیر بھی پیغمبر اسلام کی اتباع نبی علیہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی جائے آپ سے پیار کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم ایک ہی بات سوچیں اور غور کریں کہ پیغمبر اسلام کا اسوا کیا تھا آپ کا نمونہ کیا تھا آپ کے کی عمل کیا تھے بالکل ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں اور پوری طرح پیغمبر اسلام کی اتباع کریں اور یہ بات یاد رکھو بدعت میں کوئی خیر و برکت نہیں بدعت کا عمل شیطان کی علما سازی ہوتی ہے شیطان ان نئی نئی چیزوں کو سجا سجا کر پیش کرتا ہے اور بندے اس طرح قبول کر لیتے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نیکی ہے اس میں حرج ہی کیا ہے میرے بھائی ایک کام اللہ کے پیغمبر نے نہ کیا ہو تو یہ سب سے بڑا حرج ہے کہ میرے پیغمبر نے نہیں کیا جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا ہے جس پیغمبر کی میں محبت اپنے دل میں بسائی ہے جس پیغمبر کی پیروی پر جنت ہے اس پیغمبر نے ایک کام نہیں کیا اور وہ کام مجھے مل جائے یہ معقول بات نہیں ہے یہ خلاف عقل ہے ہر نیکی کا پہلا مستحق محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ جو نیکی ہوگی وہ پہلے اللہ کے پیغمبر کو ملے گی کیونکہ وہی اللہ کے پیغمبر بھی اترتی تھی اور جو نیکی نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر نے عمل نہیں کیا وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ مجھے مل جاتی ہے وہ کسی قابل نہیں ہے سوائے اس کی ٹھکرا دیا جائے اس کو رد کر دیا جائے اور یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بسا لی جائے کہ خیر و برکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور وہ نیکی انتہائی بڑے عجر کی حامل ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو خواب چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اور کوئی عمل پہاڑ کی مانے دو مگر پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت نہ ہو تو اس عمل میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے ہمیں ہمیشہ دن ہو رات ہو سفر ہو حضر ہو خلوت ہو جلبت ہو ہم گھر میں ہوں مسجد میں ہوں بازاروں میں ہوں جہاں بھی ہوں ہمیشہ یہی اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بیگمبر کا عمل کیا تھا اور اللہ کے بیگمبر کی سنت کیا تھی یا لاتو قدم ہوں بے نظ اللہ رسول ہے اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو جو کام چارے بیگمبر نے نہیں کیا اگر تم کرو گے تو اپنے پیغمبر سے آگے بڑھ جاؤ گے اس سے بڑی مساحی کیا ہو سکتی ہے پیچھے رہو اقتدا کرو قدم بقدم لہدہ بلحدہ اپنے پیارے پیغمبر کی پیروی کرو یہی عمل تمہارے لیے موج میں بخشش ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اللہ کی محبت کا باعث ہے اللہ پاک ہمیں فاہ میں صحیح فرما دے اور ہر گھڑی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اپنے پیارے پیغمبر کی ہدایت جو ہے وہ اپنانے کی اور قبول کرنے کی توفیق فرما دے ہمارے دل اللہ کے پیغمبر کی محبت سے لبریز ہوں ہمارے اعمال اللہ کے پیغمبر کی سنت سے مدعین ہوں اللہ تعالی ہمیں ہر ہر سے بچائے ہر نئے کام سے بچائے کیونکہ پیغمبر بہ و ردن جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو ہماری تصدیق نہ ہو وہ مردود ہے وہ شخص بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچا لے اور اللہ پاک ہمیں پیغمبر السلام کی سچی غلامی سچی حدایت اور سچی محبت کے توحفی غدا فرما دے حقول اللہ